نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهلنا الصغاط والمستقيم صدق الله العلي العظيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي <سجد> مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علا حبیبک خیر الخلق کلہمی رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے آمین سور بقرہ کی فضیلت میں حضرت امام نسائی علی الرحمہ حدیث پاک لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس گھر میں سور بقرہ شریف پڑھی جائے اس گھر سے جنات اور شیاتی بھاگ جاتے ہیں محتسین فرماتے ہیں کہ جسے اپنے گھر میں جنات کا سایہ محسوس ہو آس یا لڑائی جھگڑوں کی کیفیات بہت زیادہ محسوس ہو تو اسے چاہیے کہ ہر تین دن کے بعد ایک مرتبہ سوریہ بقرہ پڑھ لیا کرے یعنی ہفتے میں دو مرتبہ ہر تین دن کے بعد ایک مرتبہ سورہ بقرہ شریف پڑھ لیں ان اللہ تعالیٰ گھر میں سکون چین اطمینان آ جائے گا مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر دو سو اکتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے وہ خوش نصیب ہیں کہ جب وہ کل بروز قیامت آئیں گے تو ان کے سروں پر دو بادل ہوں گے اور چاروں طرف ان کے نور ہی نور ہوگا اور فرمایا یہ دو بادل سور بقرہ اور سور آل عمران کے ہوں گے اور وہ رب کی بارگاہ میں اسے لے جائیں گے اور یہ صورتیں کہیں گی اے پروردگار تو اسے بلا حساب و کتاب جنت عطا فرما حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرا کی آخری دو آیتیں پڑھے وہ دو آیتیں اس کو کافی ہوں گی یعنی ناگہانی مصائب نا گہانی مصیبتوں اور شیطان سے اس کی حفاظت یہ دو آیتیں کریں گی سورہ بقرا مدنی ہے مدنی کے مانا ہے ہجرت کے بعد اس سوریہ مبارکہ کا نزول ہوا اور یاد رکھیے گا کہ اس سورہ مبارکہ کا نزول اس طرح نہیں ہوا کہ ایک ساتھ یہ پوری سورت نازل ہو گئی کبھی ایک آیتیں کبھی دو آیتیں کبھی تین آیتیں اور تقریباً دس سال تک یہ مسلسل نازل ہوتی رہی اور اس دوران دوسری صورتیں بھی نازل ہوتی رہیں آپ یو اندازہ لگائیے کہ سور فاتحہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے ایک نمبر ہے نزول کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کا پانچ نمبر ہے سور بکالا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا دوسرا نمبر ہے لیکن نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ایٹی سیون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے تشریف لے گئے تو سب سے پہلی سورت جس کے نزول کا آغاز ہوا وہ سور بقرہ ہے اور یہ مسلسل دس سال تک نازل ہوتی رہی اس دوران دوسری صورتیں بھی نازل ہوتی رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آیت جو صورت نازل ہوتی اب وہی لکھنے والوں کو جمع فرماتے اور انہیں فرما دیتے کہ یہ صورت فنا صورت کے بعد لکھو یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ دو نزول کی ترتیب اور ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قرآن پاک لکھایا یہ وہ ترتیب ہے جس ترتیب کے ساتھ آج قرآن پاک موجود ہے یہ ترتیب وہ ترتیب ہے جو لوہے محفوظ کی ترتیب ہے لوہے محفوظ پر قرآن پاک اسی ترتیب سے لکھا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہ نگاہ نگاہتا فرمائی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی آپ لوہے محفوظ پر دیکھ کر صاحبۂ کرام کو فرما دیتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو اس میں دو سو چھیاسی آیتیں اور چالیس رکو ہیں قرآن پاکی یہ سب سے بڑی صورت بھی ہے اور سب سے زیادہ احکام اور مسائل اسی صورت میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا رحمان کے معنی بھی رحم کرنے والا ہے رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا ہے رحمان میں الفاظ زیادہ ہونے کی وجہ سے کہ رحمان جب لکھتے ہیں تو کھڑا زبر لگایا جاتا ہے اور عربی میں کھڑا زبر زبر اور الف دونوں ہے تو رحمان میں پانچ حروف ہیں رحیم میں چار حروف ہیں رحمان میں زیادتی معنی ہے اور رحمان بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا اور زیادہ مہربان آپ کو کوشش کیا کریں کہ ترجمہ غور سے سنیں اور آپ کی پوری توجہ ترجمے پر ہونی چاہیے اس غور سے سننے کی برکت کیا آپ کو ظاہر ہوگی برکت یہ ظاہر ہوگی کہ قرآن مجید فخان حمید کا یہ معجوزہ ہے کہ قرآن کا اگر ترجمہ کو یاد نہ بھی کرے اگر غور سے ترجمہ سنیں تو الفاظ اس طرح ریپیٹ ہوتے ہیں کہ تھوڑے فاصلے کے بعد پھر وہی الفاظ اور ان کا معنی ریپیٹ ہوتا ہے تو اگر غور سے کوئی ترجمہ سنے گا تو انشاءاللہ اللہ غور سے سننے کی برکت سے کئی الفاظ کا ترجمہ اسے خود بخود یاد ہو جائے گا قرآن مجید فقان حمید کے الفاظ ایک ریسرچ کے مطابق اسی ہزار ہیں ان اسی ہزار میں سے دو ہزار الفاظ ایسے ہیں کہ جو اصل الفاظ ہیں اور یہ ریپیٹ ہو کر اسی ہزار ہے تو دو ہزار الفاظ کا اگر کوئی ترجمہ یاد کر لے تو اسے قرآن کا مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے ان دو ہزار الفاظ میں سے پانچ سو تو وہ الفاظ ہیں جو ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے مالک ہے رب ہے صراط ہے اس طرح کے پانچ سو الفاظ اب بچ جاتے ہیں پندرہ سو الفاظ پندرہ سو الفاظ میں سے پانچ سو وہ الفاظ ہیں جن کا اردو سے کچھ تعلق ہے جیسے نابو ہم عبادت کرتے ہیں عین با سے کوئی عبادت یاد رکھ تو اسے یاد ہو جاتا ہے تو ایک ہزار یا پندرہ سو الفاظ ہی ہیں جنہیں ہمیں یاد کرنا ہے اگر غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ شاء کوئی تعالیٰ کئی الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں گے ان شاء اللہ شاہ فرمایا الفلام حروف مقطعات جن کے معنی اللہ تعالی جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں رالی کل کتاب یہ عظیم الشان کتاب ہے ریب فی اس میں کوئی شک نہیں ریب کے مانا ہے شک لاربہ نہیں کوئی شک بولے لاریبہ نہیں کوئی شک اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں خدن ہدایت ہے لل متقین پرہیزگاروں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت تو یہ تمام انسانوں کے لیے ہے لیکن اس سے کما حقوق نفع اور فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں متقین پرہیزگار لوگ کون ہیں اللہ یؤمنون وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بال غیبی غیب پر جنت ہم نے نہیں دیکھی جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا عذاب قبر کو ہم نے نہیں دیکھا ثواب قبر کو ہم نے نہیں جانا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غیب کی خبریں ہمیں دی اور ہمارا ان پر ایمان ہے الذین یؤمنون بالغیب وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر و یقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں اولا نماز قائم کرنا اس کے معنی یہ ہے نماز خود بھی پڑھتے ہیں دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیتے ہیں قائم کرنا کہ یہ معنی ہے نماز کو ظاہری باطنی آداب بجا لاتے ہوئے فرائض واجبات سنتیں مستحبات کا لحاظ کرتے ہوئے خوشی و خدو کے ساتھ اخلاص کے ساتھ نمازیں قائم کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ نمازیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے وام اور اس سے جو وما اور اس سے جو رزق روزی دی ہم نے انہیں رزقنا ہم نے روزی دی اب دیکھیں اس کا ترجمہ یاد کرنا کتنا آسان ہے رزق رزق سے یاد رکھیں نہ کہ معنی ہم نے رزق نہ ہم نے روزی دی ہم انہیں یون وہ خرچ کرتے ہیں جو روزی ہم نے انہیں دی اسی روزی سے ہماری راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں اس میں کتنی پیاری بات ہے اور کتنا پیارا انداز ہے کہ کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کو غرور پیدا نہ ہو کہ روزی کس کی دی ہوئی ہے اللہ کی تو اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنا اس میں غرور کی تو کوئی گنجائش نہیں بلکہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوسری بات یہ ہے کہ جس رب نے عطا فرمایا اسی رب کی راہ میں اگر خرچ نہ کریں تو کتنے افسوس کی بات ہے ولنزین اور وہ لوگ جو یو مینونا ایمان رکھتے ہیں ویما اس پر جو ان ضلع نازل کیا گیا الی کا اے محبوب آپ کی طرف جو آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں متقی وما اور جو ان ضلع نازل کیا گیا من قبل کا آپ سے پہلے جو آپ سے پہلے آسمانی کتابیں نازل کی گئی اس پر بھی متقی ایمان رکھتے ہیں ہمارا ایمان طورت پر بھی ہے انجیل پر بھی ہے زبور پر بھی ہے لیکن فی زمانہ جو یہ کتابیں پائی جاتی ہیں اس میں لوگوں نے بہت زیادہ تبدیلیاں کر دیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طورت پر اس انجیل پر اس زبور پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کی اور عمل قرآن مجید فوقان حمید پر کرتے ہیں وہ بالآخرت اور آخرت پر ہم وہ یو یقین رکھتے ہیں آخرت پر یقین جس کا ہو بتائیے وہ چوری کر سکتا ہے جھوٹ بول سکتا ہے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر سکتا ہے تو متقی لوگ جب تصور آخرت میں گم ہیں تو وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں چونکہ یہ رکو بہت زیادہ پڑا جاتا ہے تو ایک مرتبہ ہم اس کا ترجمہ مل کے پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع اور جو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا الرحیم بہت مہربان الفلامین رالیکل کتابو یہ وہ زیشان کتاب ہے لا لاری وفی جس میں کوئی شک نہیں ہداً ہدایت ہے للمتقین پرہیز کے لیے الذین پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بالغیب غیب پر و یقینا اور وہ قائم رکھتے ہیں اس کے دو معنی ہے قائم رکھتے ہیں ایک قائم کرتے ہیں دونوں ایک ہی معنی ہے وہ اور وہ قائم کرتے ہیں اصلاطا نماز و اور اس سے جو رزق روزی دی ہم نے انہیں فکون وہ خرچ کرتے ہیں والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں بیماں اس پر جو ان نازل کیا گیا الہی کا آپ کی طرف آب وما آب اور جو, جو ان نازل کیا گیا من قبل کا آج سے پہلے و بالآخرتی اور آخرت پر ہم یو وہ یقین رکھتے ہیں الاقا کے معنی یہی لوگ ہیں اللہ ہدایت پر مر ربیم اپنے رف رب کی طرف سے متقی لوگ ہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ الا اور یہی لوگ ہیں حمل مفلی جو فلاح پانے والے کامیاب ہیں کامیاب لوگوں کا اور متقی لوگوں کا ذکر کیا گیا اب کافروں کا ذکر ہے ان نہ بے وہ لوگ جو کفرو جنہوں نے کفر کیا یہاں مراد وہ کافر ہیں جو زدی کافر ہیں ہٹ دھرم کافر ہیں کبھی ایمان نہ لانے والے کافر ہیں ہے ان لدینہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر میں راسخ ہو گئے اور اتنے پختہ ہو گئے اتنے زدی ہیں کہ اب کبھی ایمان نہیں لائیں گے تو ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا جا رہا ہے سوا ان برابر ہے علیہم ان لوگوں پر انزرتا ہوں آپ انہیں ڈرائیں ام لم تند یا آپ انہیں نہ ڈرائیں آپ انہیں نصیحت کریں یا نہ کریں لا مین وہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ کی نصیحت میں کوئی کمی نہیں ہے اس میں کوئی کوتا نہیں ہے ان کے دل ان پتھروں کی مانند ہے جن پر جب بارش برستی ہے تو وہاں سے کوئی سبزہ اگتا نہیں ہے ختم اللہ ہو اللہ تعالی نے مہر لگا دی علی قلوب ان لوگوں کے دلوں پر قلوب کے معنی دل وہ اعلیٰ اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی وہ اعلیٰ اب سورہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے والم اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے جن کافروں کا ذکر کیا گیا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ سور فاتحہ اور الف لامین پارے کا پہلا رقو ہم نے سماعت کیا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے